محمد میٹھی میٹھے اسلام مدنی شاہ کے ناظرین مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں حاضر ہیں نگران شورا مفتی صاحب بھی موجود ہیں آج ایک ابتدا ایک بڑا خوبصورت جملہ امیر رسند نے فرمایا کہ ہم اچھے تو جگ اچھا اب اس پر جو گفتگو ہوئی تو وہ مدینہ مدینہ ہی تھی وفا کے الحمد للہ تو یہ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک بھی ہے اور ظاہر امیر سنت کا ایک اپنا انداز ہے اور ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھا حاصل کلام بھی ہوا کیا یہ اچھا ہو کہ اگر اس ٹاپک کو لیا جائے کچھ بات مزید کی جائے اس پہ امیر سنت نے ماشاءاللہ اس پر کافی پیارے پیارے مدنی پھول تو عطا فرمائے مگر یہ ایک ہمارے یہاں رجحان ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہماری توقع کے مطابق سلوک نہیں کرتا یا توقع کے مطابق اگر ہمارے ساتھ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی مثال کے طور پر آپ کو توقع تھی کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو پیسے دے گا وہ نہیں پیسے دینا چاہ رہا وہ یا نہیں دے سکتا تو کیا وہ بے وفا ہو گیا یا وہ نہیں چل سکتا تو کیا بے وفا ہو گیا یا اس وقت کیا وہ نہیں وہ کام کر سکتا تو کیا وہ بے وفا ہو گیا ہم نے اپنے طور پر وفا اور بے وفائی کے معیار خود ہی بنائے ہوئے ہیں جب مجھے مصیبت ہے جب میں ٹینشن میں ہوں اور اسی وقت وہ میرے کام نہ آئے تو جاتا ہے نا اس موقع پر وہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے میرا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی تو دیکھا جائے نا مطلب آپ کسی کے پاس جائیں بڑے اپنی پریشانی لے کر جائیں لیکن کیا پتا مثال کے طور آپ پریشانی لے کر گئے کہ میرا کسی عزیز کا حادثہ ہو گیا اور وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی کسی عزیز کی میت کو مطلب تدفین کر کر آیا ہے ہم یہ نہیں جانتے میں نے اس لیے آپ کو بوری جو میری موٹی عقل میں جو بات ہے وہ عرض کی کہ ہم اپنی توقع کے مطابق وفا اور نا وفا کا معیار بناتے ہیں کہ میں یہ یوں کرے گا تبھی یہ وفادار کہلائے گا پھر آزماتے ہیں کہ ایر وفا ہے یا نہیں ہے میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں اسلامی بھائیوں کو کہ محبت میں آزمائش نہیں ہوتی جب میں نے آپ سے محبت کی تو پھر میں آپ کو آزماؤں کیوں اچھا آزمائش میں آپ کی کرنے کے لیے بیٹھوں ہوں کیا بتاؤ وہی وقت آپ کے لیے مناسب نہ ہو تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی اور پھر ہم نے کتنوں کے ساتھ وفائیں کی بھائی ہم نے کتنوں کا ساتھ دیا تو وہ تو ہے نا کہ میں سب کا کھاؤں جو میرا کھا وہ اندھا ہو جاوے میں سب کے میں سب سے توقع رکھوں سب میرے دکھ میں میرے غم میں ساتھ دیں ایک اسلائی بھائی کو میں ارض کرتا تھا کسی موضوع پر اگر آپ چاہتے ہو نا کہ لوگ دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں نظر آؤ ہم نہ لوگوں کے دکھ میں نظر آئیں نہ ان کے سکھ میں نظر آئیں نہ ان کے ہونے والے واقعات حادثات موت میت غم اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہماری وہاں کوئی پریزنس نہیں ان کی خوشی میں ہماری کوئی مطلب اتنے اوپر اوپر سے کچھ ہو گیا ہو گیا تو کو ہم کرتے ہیں جب ہم پر کوئی ایسا وقت آئے تو لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں تو جب آپ کی اپنی پریزنس ہی نہیں ہے آپ کی اپنا کو نے اپنا وجود ہی ختم کر دیا لوگ جانتے پہچانتے بھی اتنے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے ورنہ جو کسی کے دکھ سکھ میں کھڑا رہتا ہے نا جب وہ کبھی نظر نہ تو لوگ اس کو بھی یاد کرتے ہیں وہ کدھر چلا گیا وہ کدھر چلا گیا وہ کدھر چلا گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ میں دکھ ہوں میں پریشان ہوں میں بے روزگار ہوں یا مجھے اور کوئی تکلیف ہے تو سب میرے لیے مدد کو آ جائیں لیکن جب کسی اور کو تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں اس وقت پریشان ہوں تو یہ ہم نے وفا و بے وفا کے یہ عجیب و غریب معیار بنائے ہوئے ہیں بھائی وفا کرنی ہے تو اپنے دین سے وفا کرو یار بلکہ اب وہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم رہے ہیں تو وفا تو کرنی ہے نا جہاں وفا کرنی ہے ہم دین سے وفا کریں اللہ اور اس کے رسول کے اکامات کے ساتھ وفا کریں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں ایک تو ایک توقعات ویسے ہی دوسروں سے کم رکھنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول و, و صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ساتھ توقع اور انہیں کی ذات سے امیدیں وابستہ ہونی چاہیے جب توقع بندے کی کم ہوتی ہیں تو پھر صدمے بھی کم ہوتے ہیں اگر توقع زیادہ رکھی ہوئی ہے تو پھر صدمات بھی زیادہ ہوتے ہیں دوسرا یہ تھی کہ وفا کے جو معیار ہیں وہ ہم نے اپنے بنائے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آ کسی کے پاس گیا تو وہ ہم سے بڑی مصیبت ب... ہم سے بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس لیے حسن زن رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا البتہ محتاط رہنے کا بھی شریعت مطالعہ کی طرف سے حکم ہے تو اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایسے موقع پر کہ بظاہر کوئی اس کے ساتھ مصیبت پریشانی نظر نہیں آتی اور وہ پھر بھی ایسے موقع پر ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو تو ظاہر تو یہ وفا کے خلاف ہی نظر آتا ہے لیکن ہماری شریعت جو ہے یہاں پہ اس نے زن ہی کا حکم دیتی ہے اور اگر آپ نے آئندہ زندگی کے اندر پلان کرنا ہے تو پھر آپ اس سے توقع اور کم کر دیں اور ہماری شریعت تو پھر یہاں پر یہ بھی حکم دے گی کہ اگرچہ کہ اس نے آپ کو محروم کیا لیکن آپ اس کو عطا کریں اگر کبھی اس کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ اس کا ساتھ ہی دیں اس سے دور نہ ہوں وہ, سنت کہتا ہے نا وہ وفا کر... وہ, ہم جفا... وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے اسی طرح دونوں اپنے فرض کو ادا کرتے رہے ہم اچھے تو جگ اچھا ہم ہم اپنے کردار کو اچھا رکھے ہم اپنی چیز کو بہتر کریں تو الحمد للہ یہ ہو جاتا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئے تو تم ہی لوگوں کے پاس جاؤ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہی نظر آنے والی بات آپ جس کے ہیں عزت کرو گے تو عزت ملے گی تو آپ اچھے ہو جائیں آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی جب اللہ نے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا ان آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے رہیں گے وہ جیسے دعوتوں میں بھی اس طرح کے معاملہ ہوتا ہے نا کہ بعض تو مہمان بن کر آتے ہیں اور بعض مہمان ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہی کام کاج میں ساتھ میں زیادہ تو دوست ہوتے ہیں اور اس کا ایک جملہ ہمارے میں کہتے ہیں گھر جو ماڑ ہوئے اس میں زیادہ دوست ہوتے ہیں رشتہ دار تو ویسے بھی کھا کر چلے جاتے ہیں دوست زیادہ تر کھڑے رہتے ہیں اور کھلا پلا کر آخر میں آخر میں بھی مال مال ہوتا ہے نا جی وہ دولے دو کولے ہیں سنتے ہیں کہ ہمارے مدینچل کے ناظرین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں ناقص مشورہ ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ لمبا کیا جائے جس میں محتلی اسلامی بھائی بھی بلائے جائیں تو مدینہ مدینہ ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور جواب تو جی مفتی صاحب کو دیکھا دیکھنے کا ظاہر ہے بہت دیر سے اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ دیکھ ہی رہے اور چلے بھی لے کر آئے ہیں اب آہستہ آہستہ یہ اس ملٹوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے پہلے کولے نہیں تھے اب کولوں میں کولے بھی لینا شروع کر دیے اللہ خیر اصل میں ابھی جیسے یہاں سے فارغ ہوں گے نا تو آگے خصوصی مدنی مذاکرہ پھر بیانہ تو اس طرح کی ترتیبیں پھر چل رہی ہوتی ہیں پھر امبیر کا سلسلہ تو پھر فجر کی سہری تو پھر فجر کی اذان تک یوں چلتا رہتا مدنی چہرے پہ تو وہ چیزیں نہیں نشر کی جاتی مگر فیضان مدینہ میں کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی اذان تک مصروفیت جن کی جاری رہتی ہے ان کی جاری رہتی ہے عمران عطاری مومن آباد شہر ہندوستان سے ہوں ماشاءاللہ سلسلہ مدنی اجاکر کی مدنی سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس سے بہت مطلب مدنی فل ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اللہ تعالی حاجی عمران اتاری مفتی صاحب امین اتاری کو بھی سلامت رکھے اور حاجی عمران سے درخواست رکیے وہ ہمارے لیے دعائی مقفر فرما دے اور آپ سے ملنے کی بھی خواہش ہے اگلے, اگلے میں مہینے شاید اب نیپال تشریف لا رہے ان شاء میں آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ چھ سفر اور مظفر چھبیس اکتوبر طالبان نیپال میں انشاءاللہ شاء ترکیب ہے امیر سنت کا ایک بڑا ایک انداز دیکھا ہے کہ بعض احتیاطیں جو بیان فرماتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی کلک ہوتی ہے بات منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے ذکر آپ کو بتاؤں جی امیر سنت کو ایک غذا ہے ہمارے میمنوں میں لسن لسن. یہ سردیوں کا آئٹم ہے عموماً سردیوں میں کھایا جاتا ہے امل سنت کو ذاتی طور پر اس میں رغبت پائی ہے لیکن ایک عرصے تک امل سنت یہ نہیں کھا رہے کیوں وہ خات... آپ فرما دیں یار کھاتے ہوئے میں یا واجب تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ وہ اس میں بو ہوتی ہے اس کی لہسن کی ایک اپنی بو ہوتی ہے تو یہ آپ اپنی یہ آپ کا ایک اپنا ماشاء اللہ ایک محتاط بدین اور ایک تقوا پرہیزگاری بلکہ الحمدللہ میں تو کہوں کہ وراح کے ایک منصب پر فائز ہیں بلکہ جب ان کے ساتھ میں پیچھے مکتب میں کمروں میں بہت گزارتا ہوں اور جس جی انداز سے یہ رہ رہے ہوتے نا مجھے واقعہ بتاؤں سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رضی عنہ یاد آتے ہیں کہ کتنا یہ وف کیونکہ یہ وف کی جگہ اس وقف کی جگہ میں رہنے میں یہ جتنا اینڈ میں کئی دنوں سے مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے پتہ نہیں کئی دنوں سے حفظ میں یہ محسوس کر رہا ہوں نوٹ کر رہا ہوں محسوس کیا کروں نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تصویرات پڑھ رہے ہیں کمرے میں یا سوشل میڈیا پر آپ جواب دے رہے ہیں تو حتی امکان نہ بتی جلاتے نہ پنکھا چلاتے ہیں اچھا ضرورت ہوتی ہے ایک عرف عادت ایک ضرورت تو ہے آپ جا کر جلائیں جب آپ کو گرمی ہو رہی ہے تو آپ پنکھا چلائیں گے تو آپ کو منع بھی نہیں کریں گے کہ پنکھا پنکھا کیوں جلائیں یہ, یہ بھی بڑی بات ہے نا یہ کتنا مطلب کہ معتدل مزاج ہے آپ سمجھ یہ کتنا معتدل مزاج ہے کہ بھائی ایک چیز حلال ہے جائز ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو منع تھوڑی کروں گا لیکن میں کروں یہ بھی ضروری نہیں ہے وہ کہتا اپنا اپنا توقل اپنے گھر والوں کو مسلط کرنے کا کیا تو یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے تو یہ جو وہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بھی پھر وہ منہ کی صفائی اور وہ سنت تنظیف جو اس پر بڑا زور ہے میرے سنت کا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پہ کتابوں میں ملتی ہیں اس طرح کہ جیسے یہی منہ میں بو ہے تو ذکر اللہ نہیں کرنا یا نماز کے لیے نہیں جانا اصل تو مسجد کے بارے میں فرمایا. میرے سنت کا ایک بڑا خوبصورت وسط جو میں بڑا متاثر بھی ہوتا ہوں پسند بھی کرتا ہوں کئی مرتبہ نوٹ بھی کرتا ہوں الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے یعنی <تصفح> <تصفح> ایسی باتیں کہ عام طور پہ آدمی توجہ نہیں کرتا اب جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات کو حضور امیر علیہسنت بیان کرنے لگے تو دونوں ہاتھ حضور علیہ السلط اسلام کے ہیں تو فرمایا کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کا سیدھا ہاتھ اب دوسرے ہاتھ کا نام ہم ہوتے تو بولتے الٹا ہاتھ لیکن امیر علیہ سنت جو ہے وہ خاموش ہو گئے کچھ دیر تک یہ اب بہار تشریف فرما تھے مدنی مذاکرہ وہیں سے ہو رہا تھا تو کچھ دیر آپ نے تو وقف کیا پھر اس کے بعد بولا دوسرا ہاتھ चाँगा? کہ اب تو میں نے پھر سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا آپ سمجھ گئے کہ میں حضر الاسلاط اسلام کے دوسرے ہاتھ کو الٹا ہاتھ کیسے بولوں اُلٹا ہاتھ تو میرا الٹا ہاتھ ہے لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہ تو حادیث کے اندر بھی لفظ موجود ہے بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ عشق و محبت کی بات ہے اسی طرح مسواق کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ دو مسواں کے لیے اور ایک مسواک حضور الصلاط اسلام نے کہ جو بالکل سیدھی تھی وہ صحابی رسول آپ اپنے صحابی کو دے دی آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عن اور دوسری جو مسواک تھی عام طور پہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ مڑی ہوئی تھی تو اب وہ سنت نے یہ فرمایا کہ میں پہلے غور فرماتے رہے کہ میں اس کے لیے کیا بولوں پھر اس کے بعد آپ نے خوبصورت جملہ کی ارشاد فرمایا کہ وہ مسواک کے جو حضور کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی, کیا کیا لی تو یہ چناؤ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس پر بھی ہمارے علماء نے کازی کی رحمت اللہ نے بالخصوص شفاظ شریف کے اندر اس بات کی تبی فرمائی ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ خوبصورت استعمال کرنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جس, جس, جس کے متعلق ذکر کر رہے ہیں اور جس سے نسبت رکھنے والی چیز کو ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر جملہ بھی تو پھر اسی طرح کا کہیں ڈھونڈ ڈھان کے نکالنا پڑے گا نا مطلب ایک, ایک مزہ آ جائے جیسے اعلّہ تو با میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو ناتے نبی لکھنے کو روحے قدوس ایسی شاخ ماشاءاللہ اللہ اور پھر یہ ہاتھوں فورن, فورن جو مطلب وہ کلک ہو جانا نا یہ کمال ہے مطلب. یہ اللہ تعالی کہتا ہے جی. اللہ تعالی کی عطا ہے اور ان کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے مطلب ماشاء بڑا ادب کا ایک انداز ہے تو یہ جو صفائی ہے نا اس پر تو بہت زور ہے اور ہونا بھی چاہیے آج بھی آپ دیکھیں بعض دعوتوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو کھانا وانا کھا کر جب نکلتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ہاتھ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے اور نارمل گھر میں بھی جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ہاتھ دھونے میں بھی اتنی زیادہ صفائی کا اہتمام نہیں ہوا کرتا کپڑوں سے ہاتھوں سے اور منہ سے وغیرہ سے خاص کو داڑھی کا جو باپا نے جو احتیاط ایت فرمایا کہ ادھر آپ صابن سے اس کو دھوئے صابن سے دھونا چاہیے تاکہ یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ عموماً مطلب کیوںکہ یہاں سالن لگتا ہے چاول اور کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے کے اجزا لگ جاتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر وہ بو ہی بو دے رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد امیر سنت ایک مزاج یہ بھی ہے کہ آپ کچھ دیر تک منہ میں کلی یعنی پانی گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ منہ میں پانی گھومتا رہے گا نا اور پمپنگ کرتا رہے گا حرکت کرتا رہے گا تو منہ سے اور دانتوں کے مختلف اندر میں جو حصے ہوتے ہیں وہاں سے کوئی چیزیں دبی ہیں پھنسی ہوئی ہیں یا کوئی سی چکنا ہٹ دب گا یا پھنس گئی ہے تو وہ نکل جائے گی پانی سے وہ چیز نکل جاتی ہے تو اس سے ورنہ پھر منہ میں رہے گی تو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور منہ میں وہ سڑے گی سڑے گی تو بو دے گی اچھا مسئلہ یہ کہ آپ کے منہ کی بو آپ کو نہیں پتہ چلے گا سامنے والے کو پتا چلتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں جہاں وفا اور ہم صحیح تو اوروں کو بھی پھر آپ صحیح دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ سنت تنظیف اور بو وغیرہ سے بچنے کے بھی الحمد مدنی پھول بیان کیے گئے کالیں بھی آئی ہیں کال لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور ابھی باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ساخت حاصل ہوئی ہے تو کل الحمدللہ میں نے مدنی مذاکرے کی مدنی محک آپ کا پروگرام دیکھا تھا ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو پیارے نگرانی شورا میری آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم آٹھ نو دس کے مدنی قافلوں میں بڑی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے اور آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ آپ آٹھ نو دس سفر گی. السلام علیکم ورحمت اللہ. و علیکم السلام رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفر کی سعادت دے اور کئی اور تمام عاشقان بیت کو تین دن مدنی کاملوں میں سفر کی سعادت عطا فرمائے الحمد میں فیدان مدینہ میں ہی تقریباً وقت گزارتا ہوں میرے ویسے سفر کیا کہیں ہے نہیں سب کتاب تو جتنا ہو سکتا الحمد اللہ فیضان مدینہ میں ہی رہنے کا وہ ترقی بنتی ہے اللہ کی رحمت سے کل چلائیے ہمارے مفتی صاحب اور ہمارے نگران شرا مدنی مذاکرے کے بعد جو مدنی محق کا سلسلہ شروع کیا ہے بڑا پیارا ہے کیونکہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتم الیا کی جو نصیحتیں اور وسیعتیں اس پر جو مدنی پھول آپ لوگ عطا کرتے ہیں اور اس پر ایک بڑی پیاری توجہ آپ دلاتے ہیں اور باپا کے مدنی مذاکرے کی سب سے بڑی یہ برکت ہے کہ ایک اچھا علم دین تو سیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو پلیمات کفریات ہے اس پر باپا جو توجہ دلاتے ہیں وہ بڑی پیاری توجہ ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہیں اور کئی لوگوں کے منہ سے ایسے باتیں جملے نکل جاتے ہیں کہ جو ان کو پتا بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ بولنا منع ہے یہ کفریات ہے اور باپا اس پر بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں اور باپا کے مدنی مذاکری کے ذریعے سے پتا بھی چلتا ہے کہ کون سے کلمات کفر ہے اور کون سے الفاظ بولنے میں احتیاط کرنا چاہیے اور کون سے الفاظ نہیں بولنا چاہیے اللہ میرے باپا کو آپ لوگ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ جی جب کرنی تھی کہ داود اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چھوٹی جی بنائی جاتی ہے مسواق شریف کے لیے الحمد الحمدللہ مسواق شریف ہے اور آج بھی جیسے اعلان ہوا تو فوراً مسواق شریف نکالی گئی لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے لباس تو بن گیا ہمارا اور یہ ٹرین ہے اور درزی بھی ہمارے مخصوص ہے کہ بھائی یہ بنا بھی دیں گے کر بھی دیں گے مسواک رہے آج تذکرہ بھی ہوا فیضان مسواک جاری رہے گی روزہ کم و بیش مدی مذاکروں میں مسواک کے استعمال پر تو زور جاری ہے لیکن یہ کہ اس کو تحریک کو تحریک بنانے میں ہمارا کیا کردار ہو اگر یہ کچھ اگر کہیں تو نگرانوں سے کچھ عرض کرو بالکل جیسا مذہبی مذاکرے میں دو تین چار منٹ مساغ شریف کے حوالے سے دیا جا رہا ہے اگر حاجی شاید نگران انتظامی کابینہ حاجی عبدالحبیب الحبیب آپ اور دیگر جو ملک و بیرون ملک کے جو مین ذمہ داران آپ ہیں اگر آپ اپنے نگران کابینات نگران کابینہ اور دیگر ذمہ داران کو یہ ایک اصول یا ایک طریقہ کار اگر دے دیتے ہیں کہ تمام ہی مدنی مشوروں میں کم از کم ایک فضیلت مسواک شریف کی اور وہ بھی نگران اپنے ہاتھ میں مسواک شریف لے کر بیان کریں اور اس کی ترکیب دلائیں دیکھا مش ترقیب دلاتے ہیں تو ترکیب کو ترکیب تک پھر وہ آپ مسواک نہیں لائے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ مطلب یہ ڈانٹنا جھاڑنا یا دل آزاری کرنا یہ نہیں ایک نارمل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹھیک ہے آئندہ مدنی مشورے میں آئیں گے تو ان لے آئیں گے مگر اس سے مسلسل اگر آپ نے اپنے مدنی مشوروں میں ایک دو منٹ تین منٹ اگر آپ نے مسواق شریف کی معاملات کو اگر آپ نے جگہ دے دی اور پھر ایک اور بھی ارض کر دوں تو وہی مدنی کافلے کی کارکردگی بھی اور فکر ہے مدینہ کی کارکردگی اگر یہ دو تین چیزیں اگر آپ نے شروع کر دیں اور یہ دو پانچ سات منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا اس میں کوئی بہت زیادہ اس میں نہ جائیں لیکن ایک بس ایک اویرنیس ہوتی ہے دیکھیں نا یہ بھی چیز آپ ہائی وے پہ جائیں ہائی وے کے اوپر آپ چلاتے رہے تو ایک اتنا بڑا بورڈ نظر آتا ہے جس میں گاڑی الٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے مطلب وہ ایسا بورڈ بنایا ہے پینٹنگ کے گاڑی ٹکر ہو گئی اور گاڑی کو نقصان ہوگا لکھا ہوگا تیز رفتاری تباہ کاری صرف پڑتے ہی تھوڑا سا ایکسیلٹر سے آپ کا پاؤں ہٹتا ہے انسان میسج لیتا ہے راستے میں وہ سگریٹ کا نشان بنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ایک کٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اشارے دیکھ کر بھی میسج لے لیتا ہے وہ ہے نا روبا اشارتی نہ بولے گمی وہ بہت سے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں اس سے زیادہ واضح ہوتے ہیں تو اس طرح کہ اگر آپ تھوڑا ہلکا پھلکا بھی کہہ کر نکل گئے اور آپ نگران نے خود اپنا عملی طور پر اگر میل سنت جب مسواک کی آواز آتی ہے تو آپ کی جیب سے مسواک نکلتی بھی ہے اور بڑے خوش دلی کے ساتھ بڑے خوش مزاجی کے ساتھ اور بڑے مطلب خوش شکل تو اللہ مزید اس میں اور بشاشت آ جاتی ہے جب آپ مسواق شریف کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے اتنی خوبصورت چیز ہے تو اگر اس طرح کا دعوت اسلامی کے جملہ ہمارے مدنی مشوروں میں اور اس طرح کی چیزوں میں اگر یہ مسواق شریف کو وہ لے لیں تو یہ بالکل سمجھے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیب تو ہوتا ہے مسواک نہیں ہوتی تو مسواک بھی ہوگا اور ان وہ استعمال بھی ہوگی صحیح مفتی صاحب اس میں جیسے مسواک کا استعمال ہو اور منہ کی بھی صفائی ستھرائی تو عبادت کی لذت روحانیت اس کا بھی ایک کردار ہوگا ظاہر ہے کہ جتنا آپ تازہ وضو دیکھ لیں کہ جب ایک تازہ وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ذوق بڑھ جاتا ہے توجہ بڑھ جاتی ہے لطف حاصل ہوتا ہے اسی طرح بہت پیاری واقعی چہرہ اسی طرح منہ اگر صاف ہو اس کی بھی ہو تو یہ بھی توجہ لے کے جائے گا آ, خوشو و کی طرف بہت زہر کے وضو سے ہم مغرب تو بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر مغرب اثر سے پہلے ایک وضو ہو جاتا ہے نا بات. تو وہ وضو پر وضو جی نور عید نور تو واقعی یہ بہت پیاری بات کی مفتی صاحب سامنے کے اگر تازہ وضو کر کے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں ایک اس کی ایک اپنی روحانی تو لذت بھی پائی امیر علیہ السلمت فرماتے کہ وہ مسواک رسم مسواک نہ مسوا کریں اچھا واقعی جب یہ اس چیز کو سامنے رکھے واقعی وہ رسم مسوا نہ کی جائے مسواک کی جائے تو اس سے ایک منہ کا بھی ایک ہوتا ہے کل بھی لیکن کوئی بھی چیز آپ اس کی حقیقت پر مبنی کریں گے نہ تو آپ کو قلبی راحت ملے گی نماز اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھیں مسواک اس کی حقیقت کے ساتھ کریں تلاوت اس کی حقیقت کے ساتھ کریں جو اس کی روح ہے جو اس کی حقیقت ہے اگر آپ کسی کو اس کی حقیقت اس کی روح کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں نا جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور پرتپا کندھا سے ملنا اور بڑے اخلاق سے ملنا تو آپ جب بھی کوئی کام اچھا کام اس کی حقیقت پر مبنی کریں گے اس کی روح کے ساتھ کریں گے آپ کی روح کو اس کو الحمد اس کی لذت محسوس ہوگی اور میرے سنتے سے چند دنوں پہلے فرمایا وہ جلوس وہ جلو سے جلوس جلو فاروقی آواز ہے یعنی ایسی عبادت کہ جس سے روح کو مزہ آتا ہے تو وہ عبادت کتنی اچھی ہوگی جس سے ہماری روح کو تازگی اور فرحت نصیب ہوتی ہے تو مدری کے ناظرین بھی اس مدنی تحریک میں شامل رہیں اور اپنے پاس بھی مسواک رکھیں مسواک تقسیم کریں اور جس طرح سے بھی ہو اس مدنی تحریک کو اور مزید جاری کریں آئیے کچھ کالے لے, لے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عدیل تعلیم پنڈی سے عرض کر رہا ہوں مدری چینل کا سلسلہ پیارا سلسلہ ہے اور واقعی یہ سلسلہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی برکت سے یہ مدری مذاکرے کی مدری مہک ہے ایک سوال عرض ہے کہ زور اکثر یہ سوال ہمیں کیا جاتا ہے کہ بزرگان دین اور یا اپنے سلام بھائیوں کی قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور ایک ادیز سنائی جاتی ہے کہ قبر پر ایک جگہ عذاب وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں دوڑ پتے یا سہنی کا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رکھی اور ان کا عذاب ختم ہو گیا اور او عذاب میں کمی آ گئی آیا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ پھول ڈالتے ہیں ان سے آپ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کا بزرگ جو ہے یہ واقعی یہ اللہ کا برزیدہ بندہ نہیں ہے بناکار بندہ ہے اور اپ پھول ڈال کر اس نے اس کو اس طرح پھول ڈالتے ہیںایا گرن مای فرمادی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور اپ ائیں اپیرے تو دسمبر کا جو ہے اس میں جو انفاض ہے وہ یہ ہے کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے جس میں عذاب ہو رہا تھا فرمایا کہ وما یعذبانی فی قبیرن کہ کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا یعنی ایسی بڑی بات کہ جو جس سے بچنا مشکل کام نہیں تھا یا ان کے زوم میں کوئی بڑی بات یہ نہیں تھی ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے دوسرے جو ہے وہ چولی کیا کرتے تھے پھر تہنی کے دو ٹکڑے کیے اور حضر الصلاط اسلام نے دونوں پر رکھ دیا اور فرمایا اللہ خفف انہم یہ بسا یا معلم تئی بسا کہ جب تک یہ دونوں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی تو پہلی چیز تو یہ کہ حضر الصلاط اسلام نے یہ رکھی تو اسی کو علماء نے اسی پر اسی بنیاد پر قبروں کے اوپر پھول ڈالنا مستحب قرار دیا اب ایک تو ہے کہ یہ جب قبروں پر رکھے جاتے ہیں پھول یا کوئی بھی تر چیز تو اس میں عذاب دور ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کرتی ہے ویسے تو تر اور خشک ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرنے والی ہے لیکن تر کی تسبیح یہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے جب تک وہ خشک نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان کی تسبیح بلند رہے گی مضبوط رہے گی زیادہ رہے گی تو ایک اس سے عذاب کا دور ہونا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سن کے انسیت حاصل ہوتی ہے ان کو لطف حاصل ہوتا ہے تو اب جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر پھول رکھنا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو ان ت... اس کی تسبیح کی وجہ سے انسیت حاصل ہوگی اب یہ صرف اللہ کے نیک بندے بزرگان دین کے ساتھ ہی خاص نہیں تو آپ کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی چشمان مبارک تھیں کہ جنہوں نے اس قبر کے عذاب کو دیکھ لیا ورنہ ہم اپنے کسی بھی عزیز کے بارے قبر پہ جائیں گے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے ہم تو حسن زن رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو محفوظ رکھنے والا ہے تو ان کی قبروں پر اصل رکھنا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے طریقے کار کی پیروی کرنا تھا اور ہم جو رکھیں گے وہ اسی لیے رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ان کو تافر میں بل فرض اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو عذاب نہیں ہے تو یہ قصبی سنتے رہیں گے اور ان کو اس سے انسیت حاصل ہوتی رہے گی کثیر طیبہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ بندہ جب اپنے کسی عزیز کے کسی مسلمان کی قبر پہ جا کے وہاں پر بیٹھتا ہے گفتگو کرتا ہے کچھ پڑتا ہے تو میت کو اس سے فرحت حاصل ہوتی ہے انسیت حاصل ہوتی ہے دنیا میں جسے زیادہ چاہتا تھا اگر وہ آتا ہے تو اس کو زیادہ فرحت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی بڑا سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کے مدنی محق مفتی صاحب کے بارے میں کہ امیر اہل سنت کا احتیاط کے بارے میں بتائیے گا کہ جو امیرت مسائل بیان کرتے ہیں وہ احتیاط فرماتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بالکل رک رک کر کرتے ہیں, ہیں اس پر تو ابھی گفتگو ہو گئی ہماری باقی وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایک احتیاط ہے کہ جب اب بزرگوں کے ساتھ استعمال ہو تو پھر عرض نہیں احتیاط ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے وہ برحال آپ سے بھی جلدی ہو گیا ہوگا تو بالکل واضح ہیں میرے لیے سنت کا جو مدنی مذاکرات دیکھتا ہے تو اس پر کوئی چیز مففی نہیں ہے حالانکہ امیر سنت کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے اور آپ کو علم دین کا ایک شوق ذوق طا فرمائے یعنی حقیقت ہے کہ کئی آپ کے جوابات وہ ہوتے ہیں کہ جس تک ہماری ذہن کی رسائی اس وقت فوری نہیں ہوتی کہ امیرل سنت کی مسئلہ کہاں سے اٹھا رہے ہیں وہ بالکل اس کی بنیاد پہ جا کے جس انداز میں امیرل سنت بیان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے ہمیں کتنا محتاط ہونا پڑتا ہے نا آپ جیسے بیٹھے ہیں وہ مطلب پیکنگ پاور جیسے ہم بات شروع کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے اسپیڈ بہت ہے سوچنے کی اور وہ معاملے کی نویت کو دیکھنے اور سمجھنے کی ماشاءاللہ اور فیس سے ہی مطلب پتا چل جائے گا جیسے امید سنگھ فیس ہی پتا چل جاتا ہے چہرے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ابھی لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہاں بڑی خوبصورت ادائیں بڑی خوبصورت آ... مزاج شریف ہے اور بڑا مطلب واضح اور کھلا چہرہ ہے کیا بات؟ پڑھنے والی نظر ہونی چاہیے واقعی چہرہ بڑا کھلا ہے امید سنت کا اور جب ہم کو بات کرتے ہیں نا اور چہرے پر اگر آپ کی توجہ صحیح رہے گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات انہیں پسند بہت آ رہی ہے یہ بات ان کے اندر تشویش ڈالی ہے یا آپ کی بات پوری ہوتے ہی ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب کہ اس کے کی اندر یا تو بہت عمدہ اضافہ کیا جائے گا یا پھر اصلاح کے مدنی پھول آئے جائیں گے یہ چہرے سے عموماً ظاہر ہو جاتا ہے تو بڑا واضح اور بڑا کھلا اور بڑا نمایاں چہرہ ہے اللہ نظر بس سے بچا آج تو وہ جب وہ ساس کا انتقال اور بہو کا جو تھا وہ رونے کا تو وہ بہو نہ روئے تو اس کو تو ویسے مار کے بھی رولا دیں گے تو رو تو رو ہی کیوں نہیں ہے وہ ساس کے گم میں روئے کہ نہ روئے جو دوپٹہ رکھنے کا جو فرمائیں گے دوپٹہ رکھا جاتا ہے دوپٹہ وہ منہ پہ رکھا ہے تو اب وہ رو رہی ہے یا مطلب وہ کیا کر رہی ہے دوپٹے میں مطلب سب چھپ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی عجیب کہانی ہے اللہ عجیب کہانی ہے پتہ نہیں یہ کب کیسے دلوں میں ملاپ پیدا ہو اور محبتیں پیدا ہوں کب یہ وقت آئے کہ بیٹی کی سنتی ہے تو بہ کی سننے میں کیا حرج ہے اور وہ ماں کی سنتی تھی تو ساس کی سننے میں کیا حرج ہے مگر ایک غیر ہونے کا اور ایک باہر کے ہونے کا اس کو یہ احساس ختم نہیں ہوتا کہ میں باہر کیوں اور اس کو یہ احساس ختم نہیں ہوتا کہ یہ باہر سے ہے بس یہ گھر کے افراد بن جائیں اور یہ میں نہیں کہتا زمین پر سے گھر نہیں ہوں گے لیکن بس جہاں ہوں گے وہاں ہوں گے یہ تربیت کا اور بہت سارے معاشرے کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں ایک جنرل ذہن دے دیا گیا ہے کہ ساس بہو کے ساتھ اور بہو ساتھ ساس کے ساتھ صحیح ہو ہی نہیں سکتی جیسے سوتیری ماں کا ایک تصور ہے تو سوتری ماں کا تصور آتے ہی ظالم ماں کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس نے آنا ہے اور بچوں کے اوپر ظلم ہی کرنا ہے سگی ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر اس سوتلی ماں کے اوپر طرح طرح کی باتیں طرح طرح کے جو وہ جوک طرح طرح کے کہانیاں یہ بنائی جاتی ہیں جس کا نتیجہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ سوتیلی ماں کا تصور ظالم ماں کا تصور ہے اس پر بھی میں نے امیر علیہ سے مرتبہ سوال کیا تھا تو نے مدنی پھولس پہ اطاف فرمائے تھے تو یہ ایک تصور ہمارے یہاں ہم بن گیا اور یہ ذہن دے دیا گیا کہ ساس اور بہو آپس میں ان کی بن نہیں سکتی تو پھر وہ وہی نتیجہ نکلتا لیکن جہاں پر اس طرح کا ذہن نہیں بنتا تو پھر جو ہے وہ خوشگوار ماحول ہمیں نظر بھی آتا ہے وہاں پر ان, باتوں سے ماشاءاللہ ایک اچھا اثر لے کر امیر یہ توجہ دلانے والے جو انداز ہے نا دیکھتے ہیں کہ اس میں جب لے لیا جاتا ہے نا تو اس میں کافی وزق کرف ان نظکرا تنفق المین اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے میں ملیشیا کے شہر ملاقہ سے انوار احمد افطاری تو ماشاءاللہ میں نے سلسلہ آج پہلی دفعہ دیکھا ہے مدنی مذاکرے کی محق یہ واقعی ماشاءاللہ اللہ جس طرح اس کا نام ہے یہ واقعی اسی طرح کا سلسلہ ہے جس طرح کی مدنی مذاکرے کی محق ہی ہے اللہ وجال شاد باد رکھے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح فرشتوں کی تعداد جنات کی نسبت نو زیادہ ہے مگر جنات کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں بزیر عمل تو کیا اللہ وج اللہ فرشتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرماتا ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ نو فیصد جنات سے تو نہیں بلکہ انسان انسان جنات انسان سے زیادہ نو, ہے نو فیصد ان فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ, زیادہ ہے یعنی بعض روایتوں کے اندر یہی کہ جب تمام مخلوق میدان قیامت میں جمع ہوگی تو پہلے آسمان کے جب فرشتے اتریں گے وہ تمام مخلوق سے زیادہ ہوں گے oh. پھر جب دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے تو وہ پہلے آسمان اور تمام مخلوق سے زیادہ ہوں گے اسی طرح تیسرے چوتھے پانچویں سارے آسمان کے فرشتے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتے جائیں گے تو یہ ویسے ہی جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے باقی اس کے علاوہ بعض روایتوں کے اندر موجود بھی ہے کہ مختلف عمل کی وجہ سے فرشتے جو ہے ان کا وجود بھی آتا ہے باقی تولیدی عمل وغیرہ یہ ان کے درمیان نہیں ہوتا ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد یہ <سلام> جو نام ہے نا اس پر بھی آب, اب کیا ہوا جب یہ سلسلہ شروع کرے تھے اتر بھائی تھے پہلا ہم نے اتر بھائی بھی تھے وہ ہفتے کو ہم نے پچھلے ہفتے کو شروع کیا تھا تو یہ بیٹھے بیٹھے, بیٹھے ہوا تھا کہ اس کا کوئی نام تو رکھے یاد ہے اس کا نام کیا یہ نام مدنی مداگرے مہک یعنی اس ضرورت نہیں پڑی کیوں مہکی مہک ہے تو یہ نام آ گیا اور اللہ کی رحمت ہے اس کو آشیکا رسول آشیقا نے علیہ اہلیہ اس کو پسند بھی کیا ہے سونے نہیں دے رہا یہ چلو سلا دیتے سلا دیتے ان کو اور انشاءاللہ کل پھر اس سلسلے کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور अब... اس میں آپ کو دعوت ہے کہ آپ یہ پورا سلسلہ یہاں ظاہر جب آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے اچھے اچھے اس میں مدنی پھول ملتے ہیں تو اول تاخیر یہ ایک اپنا ذہن خیال کالس ہوں گی پیچھے میرا گمان ہے لیکن کالز ہے ہاں تو معذرت آپ کی کالس سب تو نہیں چلا سکیں گے آگے کیا مزید جدول واقعی ہے صلوا على الحبيب صلى الله, الله تعالى إلى محمد رحمة الله كلبه شاء الله